ہمارے دل کے اندر تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے جب ہم گناہوں سے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کسی کو دلوں کا اطمینان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے دلوں کے اطمینان کے لیے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے راستے کا جو انتخاب کیا ہے وہ راستہ ہی غلط ہے وہ راستہ ہی غلط ہے وہاں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے وہاں اللہ نے چیم رکھا ہی نہیں ہے اللہ تو نے کا سکون رکھا ہے اللہ تم نے کہاں اپنی ہمارے دلوں کا اطمینان رکھا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہی میں نے دلوں کا اپنے ذکر کے اندر رکھا تم ساری دنیا پتا کر لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ وزیر بن جاؤ افسر بن جاؤ لیکن دلوں کا اعتماد یہاں سے تم کو نہیں بیچ سکتا ایک اللہ والے بیمار ہوئے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے طبیعت کافی خراب رپورٹیں بڑی نازک حالت کی نے جب دیکھا وہ رہا تھا کہ یہ اس مریض کی رپورٹ ہے تو جب بتایا گیا نہیں اسی مریض کی رپورٹ ہے تو ان کو بتایا گیا یہ اللہ والے ہیں ان کی زندگی کا سارا اللہ کے ذکر میں گزرا اس لیے ان کے چہرے کو اوپر اتمینان نظر آتا ہے ان کے اوپر سپور نظر آتا ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہے صرف اس وجہ رپورٹیں ہی نہیں کی ہیں لیکن ان کا سیننا اللہ کے ذکر سے منور ہے اللہ کی اللہ کی جو ایمان کا نور جو اللہ نے ان کو نصیب فرمایا ہوا ہے اس لیے تمہیں ایسی حالت نظر آ رہی ہے ورنہ رپورٹیں اسی وجہ سے اللہ پاک دنیا کے اندر ذکر کرنے والوں کو دنیا کے اندر گناہوں کو چھوڑ کر کامیابی والے راستے کو اختیار کرنے کو اللہ پاک اس کے اطراف اس کے چہروں کے اوپر ظاہر کر دیتے کتنے واقعات سنے ہیں لوگ اور اللہ کا چہرہ دے کر گرما پڑتے اولیاء اللہ کا چہرہ دے کر مسلمان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اولیاء اللہ کے چہروں کے اوپر ہر وقت برستے ہیں اللہ کی طرف سے نور برستا ہے ان کے دل بالکل روشن ہوتے ہیں تو اس لیے میرے دوست اللہ کے نبی نے یوں تو فرمایا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا یوں نہیں فرمایا میرے پاس کوئی ولی نہیں آ سکتا بلی بن سکتا ہے ہر انسان بن سکتا ہے ہر مسلمان بن سکتا ہے لیکن محنت کی محنت کی ضرورت ہے قرآن مزید علیہ صلاحیت کے بغیر مکلف نہیں بنایا اس کے اندر طاقت نہیں اس عمل کرنے کی تو ہم نے یہ, نہیں کہا کہ نے یہ ضرور کرنا ہے. ہر انسان کو اسی کا مکلب اسی حکم کا مکلب بنایا گیا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے مسلمان کہتے ہیں شریعت پر چلنا بڑا مشکل ہے مشکل نہیں ہے میرے دوستوں شریعت پر چلنا آسان ہے ہم مشکل बनाने کو अलग-बात है। قرآن کہتا ہے شریعت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کا حکم نماز پڑھنی ہے تو ہم عزم کریں آج کی مدرس کے اندر کہ ان شاء اللہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی والے راستے کو اختیار کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر عمل کریں گے کہ اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ اللہ باب ہمیں گناہوں سے تو چھوڑنے کی توفیق کا ادا اپنی پوری اکاش اور برداری کی توفیق کا